اور باشت جو ہے یب ستو سے مشتق ہے اس سے اس فیل سے یہ اسم بنا ہے ہاں عربی زبان کے مطابق اسم فیل سے بناتے مفول سبزی ہے فیل سے بناتے استفال کی صورت میں جو ہے ہاں القابض البول باشت اسفال کی صورت میں جو ہے ان دو فیل سے جو ہے مشتق ہوئے ہیں یعنی تنگی پیدا کرنے والا اور کشادگی و فراخی پیدا کرنے والا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 اسی پھیل کے معنیٰ میں سے جو معنیٰ اللہ تعالی کے شان کے لائق ہیں وہ اللہ القاب الباثر کے لیے ثابت ہو تمام معنی جیسے رزق میں کچھگی پیدا کرنے والا یعنی ہر نوک و اور ہر نوک تنگی یہ اللہ کے لیے ثابت ہے جیسے رزق میں کچھ پیدا کرنے والا اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والا دونوں اللہ کے طرف نسبت ہے